احمد کریما خلط الجلہ اور انصاء اللہ اللہ تبارک نے انسانوں اور جنروں کو عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا صرف گرا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں پیدا <سلام> کیا گیا تو وہ چوبیس گھنٹے عبادت کے لیے ہو گئے کھانا پینا سونا <سلام> قزا <سلام> عجت بیاہ شادی اب ان چیزوں کا کیا ہو ہوگی جی? <سید> ایک دفعہ دفع چھوٹا لاہور میں بیان کر رہا تھا تو اسے میں نے بیان کیا کہ دائیں دھیان لاہی والوں کی دائمی لکھا ہے اور ان کو ہر وقت دیدارے الہی ہے توقب صاحب کو بڑا ڈر لگتا ہوگا اس کا ساتھ میں ساتھ دیں میری گجرت میں میں نے کہا آپ اور ہم اسی میں ہیں ادائیوی والے نا وہ آڈر نہیں وہ ہم ان لوگوں کے دامی میں آ جائیں گے تو کیا بات کر رہے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کا ہر عمل سے جب آدمی ہر عمل سے اس کا مقصود رضا اللہ ہو جائے تو وہ عمل خاص بنیادی طور پر تابدی عمل ہے براہ راست بارد. نماز روزہ حاضر ذکر تلاوت مراکب اعتکار براہ راست دس عمارت کرتے ہیں نا نماز نماز روزہ حاضد نماز روزہ حاض ذکر تلاوت مراقبہ اور خدمت خل براہ راست بارہ اور بیاہ شادی کرنا دکان کے پر جانا زمین کا کھیتی باڑی کرنا اور دنیا کے دھندے کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوں حضور صلی اللہ علیہ طریقوں کے مطابق ہوں تو یہ براہ راست عبادت کے ساتھ دوسری عبادت بلواستا عبادت کی انڈائریکٹ عبادت براہ راست عبادتوں کے ڈائریکٹ عبادت اور بلواستا بات ہو گیا انڈائریکٹ عبادت تو درجہ لیا جو ہے وہ تو براہ راست سے کوئی کو ہی ہے اونچا درجہ جو ہے براہ راست سے عبادت کا ہے پہلے دشا مار شمار کی اونچا درجہ تو براہ راست سے کا ہے دوسرا درجہ ہے بھارت بلواستا کا بحثیت مجموعی اس طرح لوگ ایسے ہول کہتے ہیں نا بحیثیت مجموعی درجہ اول ہے وہ تو عبادت براہ راست کو اصل ہے اور عبادت الباسطہ جو ہے انڈائریکٹ عبادت جو ہے وہ درجہ ثانیہ ہے بحثیت مجموعی لیکن اب اس میں جو ہے تو وہ ہے تو کیا کہتے ہیں آہ ایک دوسرا استعمال کرتے ہیں اس کو ریلیٹ کہتے ہیں اچھا ترجم ہوگا جی نہیں بیٹھ کر دوسرے کے ساتھ تعلق بنا کر اس کو بیان کیا جائے جی نامنس من بنتا ہے پورا دان نہیں ہوتا آف ریگلٹیوٹی جو ہے اس دان کرتے <تصفح> ہیں <تصال> جی. رٹیوٹی کو کیسے بیان کرتے ہیں قانون اضافہ قانون اضافت ہاں جی قانون اضافت قانون اضافت کا ایک بیان کا طریقہ جی. تو اس کا بیان کا طریقہ افسر تو نماز ہی ہے جی. کیا میرے پاس کتنا کھانے کو نہیں ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو سکوں جی. تو اب میرے لیے یہ ہے کہ اتنا اتنا کھانا کمانا جیسے میں کھڑا ہو سکوں بھارت کے لیے اب یہ میرے ہم فرائض میں سے فرائض آ گیا اب یہ نفل نواز سے افضل ہے نفل از کا اذکار سے افضل ہے ساری نفل باہر سے ابھی افضل ہے صرف سر افرل مخت پڑھنے سے اگر کسی آدمی کی روزی کے ایسے, ایسے میں جھگڑا ہوا ہے کہ اس سے جماعت کو جاتا ہے تو اس کیوں ضرور ہو جائے جس کے بال بچوں کی زندگی کیا درم بدار ہے وہ نہیں ہو رہی ہے کی جماعت ہی معاف ہوتی ہے معاف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو خبر میں کھیتی باڑی کے لیے گیا ہوا ہو تو وہاں اگر اذان دے کر جماعت کی نماز پڑے گا تو اس کو پچاس نمازوں کا سوال ہوگا وہاں ادان دے جو چالو گیا کوئی بھی نہیں آیا فرشتہ کیلے نماز پڑھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے کیا کھیتی باڑی کے لیے گیا تھا وہاں سے ازان جیسا جماعت کی نماز پڑھی کوئی آدمی شامل نہیں ہوا اس کے ساتھ پوری فرشتوں کی سب کھڑی ہو کر نماز پڑھتی اس کی میت میں فرشتوں کی سب کھڑے ہو کر نماز مجھے پڑھتی خوشحالی پر پکڑا نہیں آئی خوشحال یہ اضافیت کے طور پر سر یہ صورتحال حال ہے اور یہ صورتحال ہے کہ جب تابدی امال جو ان کو برائے راست بھارت براہ میں نے کہا نا ان کو تابدی عمال کہتے تابدی اعمال تابدی امال جو ہیں تابدی اعمال میں اگر آدمی کی تو نیت رضائے الہی نہ ہو اور اصول مفادات ہوں تو عبادت نہیں رکھتی مولانا صاحب رحمت اللہ کو سماجتے تھے کہ مجھے مسلم لیگ نے جنر شکتی بنا دیا پچھاور کا تو کہتے کہ میں سارے ان سے لڑتا تھا نام بھی مسلم لیگ رکھا ہوا ہے اور نماز کو بھی نہیں جاتے ہو تو کہتے کہ ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ جمعے کے دن سخت لڑائی کی کہ آج جمعہ گزن آج تو نماز کے لے جاؤ میرے ساتھ میں تو کہتے انہوں نے خاصی نے نام نہیں بتایا سایس لیڈر میں تھا مسلم لیگوں میں سب سے مولانا بات آپ نے بڑی پتہ بھی کہی ہے آج تو سارے ووٹ مسجد میں ہیں جی آج تو سارے ووٹ مسجد میں ہیں یعنی آج تو مسجد جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ووٹ مسجد سے حاصل ہوتے ہیں اتنا ان کو اخلاص نیت پیدا ہو جاتا ہے اپنے مقصد کے ساتھ کہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لانا بھی ووٹ کی خاطر ہر ایک آدمی جب جس چیز کوشش کرتا ہے تو بال آخر اس کے قلب کے آخری خانے میں بیٹھ جاتی ہے اور یوں اس کا مقصود مدعا ہو جاتی ہے اور اصل میں الہ کا وہی چیز ہوتی ہے جو اس کے کل میں ایسی بیٹھی تو اس, پر اس, پر اس, پر اس کو ساری چیزوں پر ترجیح دیتا ہے آدمی ٹھیک ہے تو الہ لاہ وہ ہوتی ہے کہ جب سب کو چھوڑے اور جس کو نہ چھوڑے है? تو یہ اس کی یہ اس کی اویلی ہے جس کے قلب میں نہیں وہ آخری چیز ہے اس کے قلب میں میں ایک فرانسیسی ناول پڑھ رہا تھا پرانے زمانے میں ترجمہ ہوا تھا اس پر لکھا تھا کہ ایک کی نیپولین کی فوج کا جرنیل تھا اس کا کوئی تھا یہ کوئی یہ جو میجر کرنل افسر تھا اس طرح کوئی افسر تھا تو اس کو چند دن بعد تین چار دن بعد میدان جنگ میں جانا تھا تو اس نے اپنے بھائی کو ختم دیکھا کہ میں نارائن جنگ میں جا رہا ہوں اور میرے گھڑے گھوڑے کی زین بڑی پرانی ہے اور اس کی اگر رکاب لڑنے کے دوران ٹوٹ گئی تو میرے گھوڑے سے گرنے کا اور مرنے کا خطرہ ہے تو اگر آپ مجھے پچاس روپئے کرو بیچ دیں گے پچاس روپئے مجھے بیچ دیں تاکہ میں اپنے گھوڑے کی زین نہیں کر تو اس تو خط نے ختم کر رکھا دوسرا خطرہ کیا اس ختم لکھے ہوا تھا افلاس آدیش کے اگر آپ ملنے کے لیے آئیں تو ملاقات ہماری ہو سکتی ہے دونوں خطوں کو اس لیا دیکھتا رہا کہ پچاس روپے کا خرچہ ہے پچاس روپے ملاقات کے لیے جانے کا خرچہ ہے تو میں کیا کروں کیا کروں سوچتے, سوچتے, سوچتے. بنا اگر اس نے بھائی کے خط کو جو ہے اس کو پیچھے ڈال کر دوسرے خط کو لیا اور پچاس روپے لے کر ملاقات کے لیے گیا لڑکی کی ملاقات ہو گیا ملاقات کیخار پڑا وہاں پر کہ فلانے میدان میں ایک نام کا فوجی بڑی بازی سے لڑ رہا تھا لیکن اس کے گھوڑے کی دین پرانی تھی رکاب اس کی ٹوٹی اور میدان جنگ میں گر کر وہ موت سے ہم کے نارا کیا تو اس وقت نے دونوں تعلقوں کو دونوں محتوں کو تولا نا فلیکٹ کو ترجیح دی نا ٹھیک ہے تو ایسے ہی اس دنیا میں چلتے ہوئے آدمی دنیا کی چیزیں دنیا کے سامان ان کو اور اللہ کے تعلق کا ہر وقت چوبیس گھنٹے مقابلہ لگا رہتا ہے اور یہ مقابلہ لگا رہتا ہے کہ ترجیح کس کو دیتا ہے ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ بار بار ہماری ترجیح راج ترجیح جو ہے نا ترجیح اور بات ہے تو ترجیح کے اصول کے تحت ہم روزانہ اپنے جو ہے مواہد اور مشرق ہونے کے ثبوت حضور اللہ کے زور پیش کر رہے ہوتے ہیں, ہیں کیا ہیں کہ مشرق ہیں کیا ملح کے ہیں کہ غیر اللہ کے ہیں تو ہر ہر مواقع پر ہمیں سبوت فراہم کر رہے ہوتے ہیں سبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں دربار میں کیا والے ہیں یا غیر اللہ والے ہیں تو جس وقت کا گھر تابدی عمل بھی بنیادی طور پر جو دس عمال عبادت ہیں تابدی عمل بھی رضا الہی کے لیے نہیں ہوگا اور مختلف قسم کے مقاصد اثر کرنے کے لئے ہوگا تو وہ جو ہے وہ عبادت نہیں رہے گی فرمایا گیا ہے کہ جس نے ریا کی نئے سے نماز پڑی اسے شرک کیا جس نے ریا کی نئے سے صدقہ دیا اسے شرک کیا کہ اللہ کے غیر کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے غیر کو مؤثر سمجھ رہا ہے اللہ کے غیر کے لیے کیوں کرتا ہے ایک آدمی نے اور ایک مریض نے سالمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ نماز پڑھتی ہے دل میں خیال آتا رہتا ہے کہ فلان دیکھ رہا ہے فلان دیکھ رہا ہے تو ان کو اس وقت علماء لما امت حکیم الحمت کا خطاب دیا واقعی ہر بات کو کرتے تھے آدمی نے کہا کہ کبھی آپ کو یہ بھی خیال آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے مسجد کی جٹائی دیکھ رہی ہے اس کا خیال تو نہیں آیا کیوں چٹائی کو نافذار نہیں سمجھ رہا آدمی نہ تو اس سے کچھ دفعے کی امید ہے نہ اس سے کچھ غرر کا خوف ہے بے جان چیز ہے نہ اس میں نفع ہے نہ اس میں غرور ہے لہذا اس کو دکھانے کی نیت ہی نہیں ہو رہی ہے اس کو وہ نہیں معنی ترتیب کے تحت اس بات کو یہ باور کرانا چاہتے تھے یہ چٹائی جہار نہیں ہے ایسے اللہ کی ساری مخلوق زار نہیں ہے ساری مخلوق کی آس بنا کسی کا نفع ہے ساری مخلوق مخلوقہ کسی کا ضرور ہے تو جو نافذہ نہیں جس ہے نفا ضرور نہیں ہے تو اس کو دکھاوے کا فائدہ ہی کیا ہوا تھا ہمارے اثر تھے چار مہینے گزار کیا ہے ماشاءاللہ چار مہینے بڑے معاہدے ہو کر بڑے یقین سیکھے سننا تو یہاں پر آیا نے کہا کہ میں میں اپنے سینئر افسروں کا ذرا پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میں ذرا پرواہ نہیں کرتا ماشاء اللہ ہم تو اپنے افسروں کی بڑی پرواہ کرتے ہیں کیونکہ بڑا ہونے کے لحاظ سے کھا کے ہم باقی یہ ہمارا کیا بنا سکتے ہیں اگر ہم کچھ برادر کی کہ بی کے کام کریں نیاز کریں قدر کریں تو یہ بھی تو شرط کا شعبہ ہوا تھا یہ کیا بنا سکتے ہیں تو کہتا میرا کیا کہا سکتا ہم کہتے ہمارا کیا بنا سکتے ہیں اگر اللہ کچھ بنانا ہوا تو بن جائے گا اللہ تعباد بنانا ہوا تو یہ کیا بنائے گا یہ تو بہت گھٹیا بات ہوئی کہ میں کسی مفاد کے لیے اس کے ساتھ علاقات بنا رہا ہوں اس کی قدر کر رہا ہوں اس کا خیال کر رہا ہوں لحاظ کر رہا ہوں یہ تو بہت گھٹیا بات ہے اور اس کوئی فائدہ ہی کون سا ہے کہ مقصد مراد بنایا جائے اور اس کی طرف آدمی جھکے تو بہت ہی بہترپن بہت ہی بہت کمزور خیال ہے تو بنا کیا سکتا ہے کوئی نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے ایک بات آپ عام पर پر سنتے رہتے ہیں ریفرسٹ انویسٹمنٹ اولاد پر خرچہ کرنا ہے کا بیسٹ حساب میں آپ کے پڑھا خیال یہاں مر رہا ہوتا ہے بیٹا امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہاں مر رہا ہوتا ہے بیٹا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے پڑوسی آ کروں انہیں پانی ڈال رہا ہوتا ہے پڑوسی اسپتال لے جا رہا ہوتا ہے بیٹھے ہوتے جس پر انویسٹمنٹ کی تھی کسی کام کو ہی نہیں ہوتا اب اس کو ہی خرچ کرنا تھا کہ کسی کام کے بنے اپنی کمائے گا پتہ ہمارا کیا پتنی ہماری ریاستی ہے کہ نہیں آتی ہیں کہ ہم پر ہاتھ ہے خدمت ہے اس کا ہمارے لیے آخر مجھے ہم جاؤں گٹیا نیت کریں مستقبل کا میرا فائدہ مساج اس کے ساتھ ویب اس کے ہاتھ سے ہمیں کوئی مرتبہ پانی بننا بھی ہے کہ نہیں بننا کوئی جی یہ نہیں جانتا کہ زمین پر جا کر گا کیا خبر اس کا کون ہو تیرے ساتھ کیا اس کون ساتھ دینے والا ہو میرا بہت ہی گٹیا سوچ کیا ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تجارتی انویسٹمنٹ دکان پر نہ کی زمین پر نہ کی کارخانے پر نہ کی اولاد پر کیفار کی سوچیں ہیں یہ تو گفار کی سوچیں ہیں جو کہتے ہیں ہماری سوچے نہیں خان میں کہو نا کہ آپ عید مغالبی کا جلوس نکالتے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ تو ہم سیوں کے مقابلے کے نکال رہے ہیں تاکہ ان کا جوش و فروش ہوتا ہے ہمارے واہر اللہ بجٹ ذریعے کا دبدبہ کیا حاصل ہوگا اور تعیل دلائی آپ کو کیا حاصل ہو لوگ اگر اپنے جلوس میں ڈول بازے بجانے لگے تو آپ کہ ڈھول بازے ہم پورا جو ہے بینڈ لے کر آتے ہیں جوش دکھانا ہے عیسائیوں میں شادی ہوا ہے نا کہ گرجے لوگ کیوں نہیں آتے کیونکہ باہر میوزک ہے گرجے میں نہیں ہے اور میوزک کو گرجے کے پروگرام میں شامل کیا پھر کچھ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے کہ باہر ڈانس ہے گرجے میں ڈانس نہیں ہے پھر جو ہے تو پھر گرجے کے بعد لوگ نے کہا لوگ کیوں نہیں آتے کہا باہر جو ہے تو اب بدکاری کی اجازت ہے اور گرجے میں نہیں ہو تو اس بار کو گرجے کے اندر تو عیسائی بھی کرا سکے تو آخر ان کا گرجے بند ہوئی جنوبی افریقہ میں جماعت گئی تو وہاں مسلمانوں نے ایک ڈانس کلب بنایا ہوا تھا وہ اسلامی ڈانس نا اسلامی ڈانس کا اس میں غیر مسلم والنا کے لوگ غیر مسلم کو جان جانے پکڑ مسلمان لڑکے لڑکیاں آ کر اس میں ڈانس کر سکتے تھے یہ بقا تھا یہ کیا بات ہے کا آپ کو نہیں پتا آپ چڑھے اس طرح کی بات ہے کہ جب ہمارا اسلامی ڈانس کلب نہ ہو تو وہ عیسائیوں کے ڈانس کلب ہوتے ہیں ہماری لڑکیاں جاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں سب کر کے چلی جاتی ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ماشاء اللہ جی تو خیر جی اور ساتھی ہمارے پیار کے, کے ساتھ چڑھے کون کے ساتھ بلائے کون ان بات کرے بارل ان کو ہم میں جوڑے جان سنیں تعلیم سنیں سب ایمان یہ بڑھے گی بڑھے گی جب ایمان کی سطح بڑھتی ہے تو پھر آدمی کو ایمانی ترتیب میں سمجھ میں لگتی ہے ایمان گرا ہوا ایمانی ترتیب کو نہیں سمجھ پاتی کچھ دنوں کے بعد وہ اس طرح ہوا کہ جب ان کی سطح بڑی ان کا فیم گنی ہوا تو وہ اسلامی ڈانس کلب جو تھا وہ بخش بنائے گی اور دین کے قائم کر رہے ہیں دین کے پھیلانے کی جو سی ترتیب ہے وہ نماز ہے عبادت ہے دین کی دعوت دینا ہے بیان کرنا ہے ذکر کرنا ہے اجتماع کرنے لوگوں کو کرنا ہے دعوت پر ذکر کار پر ڈالنے وہ بات جب ہوئی تو اللہ لبارہ نے وہی جس چیز کو اس طریقے سے کرنا چاہتے تھے اس سے بہتر طریقے سے حاصل ہوئی ادھر یونیورسٹی جب بنی ہے نا زر یونیورسٹی کا امریکہ کا بنیادی منصوبہ یہ تھا کہ اسلام، پاکستان ذریعہ ملک ہے تو زر یونیورسٹی ہونی چاہیے تھا کہ سارے دیہات وغیرہ جو ہیں تو وہ اس کے تابع ہوں اور ان لوگوں کو سو کے سال سے پیچ ڈی لے جاتے تھے پی جی کے لے جاتے تھے پی ڈی کروا کے وہاں سے تمہارے یہ جو شمرا چرکن رہے شاید صاحب اس نے سنایا مجھے خود جب میں وہاں سے واپس ہو کر آیا امریکہ سے کر کے تو یہاں کر تو باقی نے یہ تاریخ چلائی اور میں نے بھی ٹو ہسٹری سور ہے زندگی بہت جلا سر, سر کیا معلوم تنگ آ جاتا ہے, ایک, ہے ای؟ ایک طرح کا ہی دیکھیں نا کہ ہماری ایکٹیویٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ڈانس وغیرہ ہوتا ساری چیزیں وہ مطلب یہاں پہ روڈیوز کرنی چاہیے ہمیں زندگی کے کی اونچے معیار سیکھ کر ہم آئے مزاج سیل کرائے ہوئے ہیں تو وہ یہاں چلائے تاکہ زندگی ہو آ, آ, اس میں کوئی کشش پیدا ہو رونق پیدا ہو اللہ ہوگا سارے ساری سن کر سن کر کے بھر دیا واپس آئے تو گئی اور وہ ساری چیز گئی تو بات کیا کر رہے تھے جی سب yeah, سمجھ جی آتی ہے سب ایمان سمجھ میں گرا ہوا ہو تو سمجھ نہیں اور ایمان پر فا اور ماحول یہ جی بہت اثردار کی ہے اب دیکھے نا کل بجٹ ٹیلی فون آیا برطانیہ سے ہمارے ایک ساتھی اور نے کہا جی پاکستان تو بس تباہ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے پشاور میں جب نکم نہیں اٹھا سکتا باہر جاتا کچھ کرنی آئے گا اور سارے حالات میرا ہے کہ میں زمین یہاں سے بیٹھ کر چلا جاؤں میں تو آرام سے یہاں پشاڑ میں بیٹھے ہوئے ہوں بالکل ادمین سے سارے کام کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے بتایا اس نے کہا کہ یہ گارڈین اور, اور, اور نیوز پیپر ہیں, ہیں. جی؟ اکانومیس اکانومی و... کل آ رہے ہیں اس سے کہ پاکستان تک بم کسی باقاعدہ کھڑنے والے کہا فضان کہا پڑھ سے ڈالے ہوئے کہ وہاں پہ چلا بیٹھا ڈراستان پھر اس نے کہا کہ بیٹے میرے جو تو وہ کے ساتھ رہے ہیں تو میں کرنے کے ساتھ نہیں پھر رہے وہ بتا دوں گا لانا چاہتے کہ آپ آپ کسی بازنے لانے ملاقات کے لیے کوئی آئے تو ہم تو کہیں بات تو نہیں جو بھی آیا مسلمان بھائی ہمارا کسی سے ملتے ہیں باہر کسی کو ہماری طرف نہ بلائے ہمارے ساتھیوں के ساتھ کیا تعلق آج کل لگا تھا بارہ حکومت کا وہ مشکل شعبہ جس کو چلانے کے لیے کوئی سمجھار سمجھدار تیار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑ کر لوگوں کو استغف بٹھاتا ہے آزاد میں جن کو پکڑتا ہے اور ان کو اللہ اقتدار دیتا ہے وہ سارے اقتدار کے کاموں کو کرتے ہوئے ان سے پوچھیں تو ان کے ذرا سراخ چراخ ہوئے ہوئے ہیں رمزن. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ میں کمل کو چھوڑتا ہوں کمل مجھے نہیں چھوڑتا ایک دفعہ ہماری خبر میڈیکل کالج کے کی ڈاکٹر تھی صبح وہاں پر کالج میں آئی اس نے کہا جی ہمارے ساتھ تو بڑا عجیب ہا ہوا ہوا ہے میں یہاں یہ لال کھوڑ کا لگا نہیں اس میں کہا میں نے کرایہ کا مکان دیا ہوا تھا صبح میں اٹھی تو مکان کو باہر تالا ہے کیا لا ہم کیا کریں تو کہتے ہیں آخر مشکل سے بیٹھک کے دروازے سے میں نکلی اور میں ڈیوٹی پر آئی ہوں تو میں نے پوچھا لوگوں سب نے کہا کہ یہاں پر فلانا خان ہے پڑوسی کی سارا طرف اور اس ٹائم جتنے گلی پر جتنے مکان ہے اور پلاٹے ہوئے چلو تو بھارت سال میں جاتا ہوں تو بارہ سال میں کھول دوں گا باقی دنبار <laughs> کو لے کے کیا. وحا وحا. باہر کوئی رکھا وہاں پر گاڑی کھڑی کی ادر بے کیا جو میں ادھر جس طرح کے مرچے میں لوگ اٹینشن ہو جاتے بندوق ایسی پر اس کا سپورٹ رکھ کر دو جگہ تین جگہ لگائی اسی ایسی کہ وہ دو تین دن سپورٹ اس کو رکھے ہوئے تھے شاید بہت گولیاں نکال نے سارے خیر میں جب دیکھا کہ آدمی خالی آتی ہے اور ایسے آرام سے کوئی اس کو بزرگوں سے نام دیا میں نے کہا دوست کیسے آ گئے خیر میں نے آلو سے پوچھا کہا کہ کیا آل پوتا ہوں شوگر مجھے بلڈ پریشر مجھے اور بس ساری بندوقے کے درمیان چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے آدمی میں نے کہا تو کیسے کی ہماری نئی ڈاکٹر ہے باہر آئی ہے گاڑی میرے ساتھ ہے اس کا سورج روپے بند کیا ہوا ہے اب وہ گاڑی کا اثر نکالے ڈیوٹی پر کیسے جائے بچے وہ کیا کرے کیا کرے تو وہ شروع ہو گیا کہ اس ٹائم فلانے نے پلاٹ بیچے ہیں اور راستہ سے لیا تھا یہ ہوا, جی ہوا بڑی قسم سے باتیں کی تو میں نے کہا اسے بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی اب جا کر سارا گھٹرا شروع کر دوں گا کہ راستہ کبلا کی کیا ہوگا آپ کا راستہ بند آپ کا راستہ کا ماپذ ہونا چاہیے اس کی تو اس نوکر سے چادی رکھ لوں کیا شکر کہا اللہ کا وہ جو جیل میں قیدی ہوتا ہے وہ کم آس ہونے کے بعد روزہ بند ہونے کے بعد وہ تو آزادی محسوس کرتا ہے نا. اندر تو محفوظ ہے نا سونے کے وقت محفوظ ہے کھانا کھانے کے وقت محفوظ ہے چلنے پھرنے کے وقت محفوظ ہے اتنا تحفظ تو بھی حاصل ہے اس بیچارے کو اپنے عجرے کے اندر اتنا تحفظ نہیں حاصل ہے کہ بزرگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے شکر کے بیماری والے کو کھانے کا کیا مزہ آتا ہوگا اور بیٹھتے والی بیماری کو کھانے کا کیا مزہ آتا ہوگا اور سونے کا کیا مزہ آتا یہ سارے کے سارے اللہ کی گرفت پر ہوتے ہیں سزائے والی زندگی جو ہوتی ہے وہ جھونپڑے میں شاہی پر تخت دار پر تخت, تخت شاہی جھونپڑا مال سب جگہ پر اللہ رکھے ہوئے آفیت آسانی کے ساتھ رکھا ہوتا ہے جس دن کی اور عثمان اللہ عنہ کے لیے خارجیوں نے پورا شاگرد کا بندوبست کیا ہوا تھا اور انہوں نے بیان وغیرہ کر اپنا سارا سب چیزوں سے فارغ ہو گئے اپنا انہوں نے پورا بندوبست کر لیا مردوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ نے سلوار دیکھی تھی پائجامہ دیکھا تھا آپ کو پسند آیا تھا آپ نے خریدا تھا اور میں نے بھی خریدا تھا تو سن میں تھے کہ حضور اگر پہنیں گے تو ہم بھی پہنیں گے اللہ پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی تو عثمان کے پڑا ہوا تھا کا جنازہ ایک دفعہ لایا گیا تو اس کے بارے میں کسی کی ایمان کی گوائی والا کوئی بھی نہیں تھا تو ایک آدمی کا یاد اللہ صلی اللہ اشلوار پہننے لگے عباس کا یہ عمل کافی ہے اس پر اس کے لیے انہوں نے جنازہ پڑوس پر انہوں نے جنازہ پڑوس ہوئی اور نہیںلوار بھی پہن لی اس سے کہ ہو کہ کامر الحلی امام جامعہ قرآن عثمان ابن عفان کا خطاب اعزاز ان کے لیے اتنی حیا والے تھے کہ رما ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس میں انہوں نے ایک صحابی آیا تو انہوں نے کہا کہ عثمان کیا حال ہے انہوں نے کہا خدا کی جسم اسی کڑکی سے مجھے حضور صلی سے لگنے کی جا رہا ہوئی ہے اور مجھ سے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو تمہاری مدد کریں اور اگر چاہو تو آج کا آج کا روزہ ہمارے ساتھ آ کر افطار کرو تم نے جو ہے تو آج کا روزہ حضور کے ساتھ افطار کرنا قبول کر لیا سچ بات ہے کتنی کتنے سخت حالات ہیں کہ آج مرنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں کتنے خوشی کے حالات ہیں کہ گیا ملاقات علیہ وسلم نے آ کر ملاقات بھی بیداری میں بھی ہو گئی ہے اور آپ جو ہے تو مکمل ملاقات اور مکمل جو ہے تو ساتھ ہونے والے ہیں علی شریف میں آتا ہے کہ جنت میرے کام کا پڑوسی ہوگا اور جنت میرا پڑوسی عثمان ہوگا تو اتنے سخت حالات ہیں اور جس کے لیے آلات اس کے دل میں اتنے اطمینان اور خوشی کے واقعات ہیں باہر کے واقعات کو دیکھے اندر کے آلات کو دیکھے تخت ہو تخت شاہی ہو جھپڑا ہو محل ہو اللہ والے وال اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اطمینان میں کل نصیب کیا ہوا ہوتا ہے تو بات شروع یہاں سے کی تھی کہ اگر تبدیلی امال بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوں تو وہ عبادت نہیں رہتے ہیں اور دنیاوی امال جب اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں لہذا ہمیں تو ہر کام میں وہ آتا ہے فاروق غزی اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب گلی گچے میں سے گزر رہے ہوتے تھے خود جائے تو کا گشت فرماتے تھے خود گش فرماتے تھے اور گلی کو ایک کھجور کی ایک گٹلی کو بھی اٹھا کر لوگوں کو سہن پھینکتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ ایک کھجور کی گٹلی بھی جو اللہ کے نظام سورج چاند کے نظام سے وجود میں آ ہے وہ ضائع نہ ہو اللہ کی نعمت ہے رحمت ہے اللہ کی عثمان ادھان کے پاس آیا ایک آدمی مقروض تھا مدد مانگنے کے لیے آیا رات کو ان کا مہمان تھا اس نے دیکھا کہ بلایا ملازم کو اتنی موٹی بات ہی ڈالی ہے چراغ میں جیسے تیل جدا جلے گا اور جلنے کا نقصان ہوگا تو جو آدمی پیسے مانگنے کے لیا تھا اس نے وہ ایسا آدمی ہے کہ جو ایک پیسے دو پیسے کے تیل کو یہ اتنا وہ کر رہا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو یہ خراب نہ ہو اس لیے مجھے کیا پیسے دے صبح وہ بغیر بتایا جا رہا تھا تو بار بار پوچھا اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں اور میں آپ سے سوال کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا تھا جتنے پیسے اس نے منہ سے نکالے اتنے کی تھیلی لا کر اس کو دے دیا کو رات کو وہ بہت حیرت ہوئی بھی نہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تو رات کا جو عمل تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا مال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا حساب تھا تو ضائع نہ ہو اور صبح جو پیسے مانگ رہا تھا وہ تو اس میں پر کیا پرواہ کی سو ہے کہ ہیں کہ لاکھ ہیں کی نو سو تو مال چل رہا تھا قصبۂ تبوک کے اونٹ نو سو آج کل ایک اونٹ پچاس ہزار روپے کا ہے نو سو زبا پچاس ہزار کتنا ہوا تھا اکنامکس پڑی ہوئے نا نیچے میتھمیٹکس والا بھی کوئی ہوگا پانچ کروڑ والے جی ساڑھے چار کر ساڑھے ساڑھے چار کروڑ تو اونٹ ہیں اس کے بھی اور سامان بھی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تین ہزار کا کرتا تھا کا اس کا جو ہے تو اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ چوبیس کروڑ اس مہم کا خرچہ تھا آج کل کے حساب سے है? سارے ان کا سلیہ وغیرہ کھانا پینا لباس سب چیزوں کو جمع کریں اللہ. اس میں جو ہے تو مال کی کے برابر کی قیمت نہیں ہے اور یہاں اتنی سختی ہے اپنی ضروریات پوری کرنے پر لگ رہے ہوں رحمۃ اللہ نے اپنی بات یہ کنجوس نہیں ہوتے یہ ایک حساب کتاب کے خوف سے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے اور پر اپنے, اپنے, اپنے او ہم دلان دل دل دل دنیا والے جو ہوتے ہیں ہمارا سارا پیسہ ساری چیزیں نام و نبود پر لگتے ہیں. خیرات خلق بسا بولی سلکتی نے جام موڑی کو خلق بسو بھائی بس تو نہ مونگول کے ہمارے سارے کاموں کی بنیاد ہی مخلوق خالق کچھ ہوگا مخلوق خلق بس بھائی خلق بس ہوئی خلق بھی سارے سارے میرے گاؤں میں یہ جو خیرات کرنا چاہتے ہو یہ تقسیم کر دو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو ایک وقت چولہوں پر آ جاتے تو کہتے دیر لگتا ہے گورا کیا <عنی> پر سکیں گے ہم پرتوکی اور ہاں دا خراب پرتوک تک ہوا تھا یہ تو اللہ کے لیے دے ہوئی یہ تو کی شروعات یہ ہماری فوج کی بنیادیں ہیں تو اس لیے ان فوج کی بنیادوں پر ہمارے ثابتی امال بھی جو ہیں وہ عبادت نہیں بنتے اور اللہ والوں کا یعنی ایک کوے کو چوڑ کو پانی پلانا تک ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے یہ غالب المام کے واقعہ ہے ہیں میری مخرم کو کسی خواب میں دیکھوں کہ میری مفرن پر ہوئی ہے کہ ایک مکھی آئی اور میرے قلم پر بیٹھ گئی اور میں اس کے لیے رکا کہ پیاسی ہے اپنی پیاس بچالے لے لکھ پھر میں لکھنا شروع کروں تو اللہ تبارک یہ بات پسند ہے کہ آئی نے میری مخلوق پر اتنا طرف کیا ہے لہٰذا اس پر تمہاری مقصد کی مذاکرہ اور نف کے ساتھ یہ باس باسا چوبیس گھنٹے لگا رہتا ہے اور سارے امال میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ آیا یہ ہمارے امال یہ اس کی بنیاد کیا ہے حضرت رسولی فضرت امن خان حضرت کا ہوا تو حضرت ماں حاجر لارے مارک ہزاروں مدار نیتوں پر ہے اور آدمی وہ بھی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے جس کی حجرت اللہ رسول کے لیے ہے جس دنیا کے لیے اس کو کمائے یا عورت کے لیے اس کو بیاائے تو اس گجرت کروسی کے لیے ہے جس کی طرف ہو گیا ہے اور ریا جو ہے یہ ایسے گس آتی ہے جیسے کہ رات کے درے میں سیاہ چیونٹی پر سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی چلنے کا پتا نہیں چلتا ریا کل میں گھس آتی تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے عمل کے دوران پھر عمل کے آخر میں عمل کیسے کرنے سے پہلے نیت کو درست کرنا عمل کے دوران نیت درست کرتے رہنا اور عمل کرنے کے بعد اس اختار سے اپنی نیت کو پھر اللہ <سلام>